میں مل بنو سن تو خوب چرچا کروں سن تو کا خدا درس دو سن تو کا کرم بہر خواہ مدینہ یا خدا درس دوس تو کا وہ کرم بہر خواہ کے مدینہ میں مبلغ ہوئے بنو کا اب چرچا یا خدا درس دو سنتوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ یا خدا درس دو سنتوں تو ہو کرم بحر خان کے مدینہ دور سنتے سے موس say فرانس میں اتنی بڑی تعداد میں با امامہ مدنی ہولے میں فائمیں نکلیں آپ بھی دنیا میں کہیں بھی ٹریول کریں مدنی ہولیے کے ساتھ کریں امام شریف کے ساتھ کریں پر چادر ہو تاکہ تمام دنیا کے ایئرپورٹس والوں کو یہ پتا چلے کہ الحمدللہ یہ بھی کوئی لوگ ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور یہ پورا من لوگ ہیں اللہ ہم ساری دنیا میں سفر کریں اور مدنی الیے کے ساتھ کریں تو یہ بھی دعوت اسلامی کی نیک نامی کا سبب ہے اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے ساری دنیا کے لوگ دیکھیں کہ یہ مسلمان اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے چلتے ہیں ان شاء اللہ اس سے دین کا بھی فائدہ ہے دعوت اسلامی کی بھی نیک نامی ہے اور ان شاء اللہ مدنی اولیا کو مزید ترقی ملے گی تمام اسلام میں جو یہاں یہ بھی نیت کریں کہ جس طرح آج مدنی اولیا میں سفر کیا ہے ساری دنیا میں سفر کریں گے اور مدنی اولیا کے ساتھ کریں گے اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارض کرتا چلوں ایسی الحمد کوئی پرابلم نہیں دنیا کے ہر ایئرپورٹ پر دنیا کے ہر شہر میں آپ امامہ پہن کر جائیں مدری لباس پہن کر جائیں عزتی ملتی ہے کہیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی کو دنیا جانتی ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی پر امن اور الحمدللہ سنتوں کی ایک بہت بڑی تحریک ہے الحمدللہ ہر جگہ دعوت اسلامی کو پذیرائی ملتی ہے نیچی آنکھوں کی شرم حیا پر دلو اونچی رفعت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہیں نیت پیدا کھو سلام آ سیا سے جھکی رہتی تھینگاہ آخا کی سیاح سے جھکی رہتی آنکھوں پہ میرے بھائی لگا اس میں مدینہ آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں کون کہتا ہے آنکھیں چورا کر چلے چلے کب کسی سے نگار بچا کر چلے اور کون ان سے نگاہ چلے کس کی طاقت جو کر چلے وہ حسن کیا جو کتنے اٹھا کر چلے وہ حسن کیا جو کتنے ہاں ہنسی تم ہو پے دبا کر چلے ہاں ہنسی تم ہو پت نے دبا کر چلے ان کی محکم دل کے ہنچے کھلا دیے ہیں جس راہ کر دیے ہیں بسا دیے ہیں جگمگا ڈالی گلی جی زلی آئے وہ اور جب چلے تو تے بسا کر چلے جب چلے تو تسا کر چلے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 میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج دس شابان المعظم چودہ سو بتیس سے میں ہجری ہے دس جولائی دو ہزار گیارہ ہم یورپ کے شہر پیرس کے قریب ایک ویلج ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں جس کا نام گوساوی ہے وہاں پر موجود ہیں یہاں شخصیات جمع ہیں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی موجود ہیں الحمد ہمارے مدنی قافلے کے کچھ اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ مدنی قافلہ پچھلے دنوں یو کے سے روانہ ہوا الحمدللہ یہ کافلہ پہلے جرمنی پہنچا وہاں سے ہم آسٹریا گئے آسٹریا کے بعد یہ کافلہ الحمد اٹلی پہنچا اٹلی کے مختلف شہروں میں اجتماع ہوا اور آج یہ کافلہ فرانس پیرس پہنچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہم سب جمع ہونے والوں کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمی آمی وقت نکال کر یہاں آنا ہمارے اسلامی بھائیوں کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمی آمی اور یہاں بیٹھ کر ہم جو سیکھیں مالک کریم اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ جب بھی درس و بیا میں ہم بیٹھتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ توجہ کے ساتھ درسو بیاں سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے موبائل فون وغیرہ چیک کرتے ہوئے ممکن ہو تو اپنے موبائل فون سائلنٹ کر دیجیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ موبائل فون پر میوزیکل ٹیون نہیں رکھ سکتے میوزیکل ٹیون رکھنا ناجائز ہے اور بعض اوقات یہ میوزیکل ٹیون رکھنا اتنا زیادہ برا بن جاتا ہے کہ بندہ یہ میوزکل ٹیون لے کر में میں چلا ہے تو بھول ہے سائلنٹ کرنا. اب نماز کے دوران اللہ کے گھر میں ہمارے ذریعے میوزک بچ جائے یہ کتنا زیادہ غلط ہے تو اپنے موبائل میں سے ٹیون ہی نہیں ہونی چاہیے کہ نیت کر لیں ان توجہ کے ساتھ ابل تاخیر بیان سنیں گے انشاءاللہ اور جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں دو زانو بیان کی تعظیم کی نیت سے بیٹھیں گے تو آپ کو بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا جب تھک جائے تو واپس جس طرح چاہیں آپ بیٹھ جائیں جس طرح ہوتا ہی آپ نے بیٹھتے نا یہ جب بھی بیان میں بیٹھے محفل نعت میں بیٹھے یہ تعظیم کا انداز ہے تو تعظیم کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ عزت بیان کو اجتماع کو دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت اور اکرام کو بلند فرمائے گا ذہر اسلامی بھائی درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں بہت ساری احادیث درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں ایک حدیث پاک انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ ازب نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے اللہ ازبل نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے پھر کیا فرمایا فلاح یوسلی علیہ احد المل قیاما بس قیامت تک جب کوئی مجھ پر درود پڑتا ہے اب الغنی بھی اسمی ہی و اسمی ابھی ہی تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کیا کہتا ہے ہاضا فلاں فلا نن کب صلی علیہ کا فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اور محترم قامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناگرن الحمد للہ ہم یہاں پر اجتماع میں جمع ہیں اور ایک بات کی طرف میں سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آج کل دل انسانی جسم کے اندر ہارٹ یعنی دل کی بڑی اہمیت ہے اور دل صحت مند ہونا چاہیے اس پر بہت زیادہ کلام کیا جاتا ہے مختلف بیماریوں سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ انسان کا دل صحت مند ہوگا دل بیماریوں سے پاک ہوگا تو پوری باڈی جو ہے وہ بڑی ایزیلی ایکٹیویٹ رہے گی ڈیزیز آف ہارٹس پر بڑی گفتگو ہوتی ہے کہ جناب یہ یہ چیزیں ہارٹ کے دل کے امراض کے لیے مضر ہیں اور ان چیزوں سے بچا جائے کولسٹرول سے بچا جائے ہائی بلڈ پریشر سے بچا جائے شوگر سے بچا جائے اور ہم یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ ہم صحت مند رہیں اور ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے بعض اوقات یا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے تو انسان فوری طور پر دنیا سے چلا جاتا ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرا دل کسی صورت بیماری کا شکار رہے دل صحت مند ہونا چاہیے لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ یہ دل کی جو دنیا کی بیماریاں ہیں جو یہ بیماریاں ہمارے دل کو ڈیمیج کرتی ہیں اس کا میکزیمم ریزلٹ یہ ہے میکزیمم افیکٹ یہ ہے کہ بندہ دنیا سے چلا جائے گا لیکن اسی دل کی کچھ باطنی بیماریاں بھی ہیں کچھ چھپی ہوئی بیماریاں بھی ہیں جس کو ڈاکٹر نہیں چیک کر سکتا جو ہمیں شریعت بتاتی ہے کہ اگر یہ دل کے اندر وہ بیماریاں ہیں تو یہ دل جو ہے انسان کو ایمان کی بربادی تک لے جا سکتا ہے اور وہ بیماریاں ہمیں اپنے دل سے پاک کرنی ہوں گی ایک تو ہے ظاہری اعمال کہ انسان نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا اس کا اپنا اپیرنس کیسا ہے اس کا لوگوں سے میل جول کیسا ہے وہ کماتا کیا ہے وہ کھاتا کیا ہے یہ ہے ظاہری امال یہ بھی درست ہونے چاہیے لیکن ساتھ ساتھ جو باطنی اعمال ہے جو ہارٹ ڈیزیز دل کے اندر ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ سیکھنا ہوگا علماء فرماتے ہیں کہ جہاں ظاہری علوم کا سیکھنا فرض ہے یعنی ایک انسان بالغ ہو گیا اس پر اب طہارت کا سیکھنا فرض کس طرح میں پاک ہوں گا اس کو وضو کے احکام سیکھنا فرض اس کو نماز کی باتیں سیکھنا فرض اگر وہ صاحب ہو گیا زکاط دینے کے قابل ہو گیا تو اس پر زکوۃ کا علم سیکھنا فرض اگر وہ شادی شدہ ہو گیا اس کو نکاح کا علم سیکھنا فرض اب اس کو طلاق اور کنایا کے مسائل سیکھنا ضروری تجارت کرتا ہے تو تجارت کے مسائل سیکھنا ضروری جیسے جیسے اس کی زندگی کے فیز بنتے جائیں گے ویسے ویسے اس پر علم سیکھنا ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل کی بیماریوں کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے گناہ کبیرہ ہیں ایسے بہت سارے افحال کہ جن کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے اور ان گناہ میں ایک بہت بڑا گناہ اور ایک ایسا گناہ جس میں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا پورا کا پورا معاشرہ بھرپور انوالو ہو چکا ہے اور جس سے ہم سب کو نکلنا ہوگا اس عادت سے جان چھڑانی ہوگی کیوں کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے رب کی ناراضگی کا بہت بڑا سبب ہے آج اس گناہ کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ گناہ کون سا ہے وہ گناہ میرے پیارے اسلامی کا بھی بھائی بت ہر گھر ایسا لگتا ہے کہ اس کی آماجگاہ بنا ہوا ہے پیارے اسلامی بھائیوں ماں باپ بھائی بہن میاں بیوی ساس بہو سسر داماد نند بھاوج بلکہ اہل خانہ و خاندان نیز استاد و شاگرد سیٹ نوکر تاجر و گاہک افسر و مزدور مالدار و نادار ہاکیم و محکوم دنیا دار و دیندار بوڑھا ہو یا جوان الغرض تمام دینی و دنیاوی دی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس وقت غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے افسوس سد کروڑ افسوس بیجا بکمک کی عادت کے سبب آج کل ہماری کوئی بیٹھک کوئی مجلس کوئی گیدرنگ غیبت سے خالی نہیں ہوتی میرے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھیے بعض اوقات بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے نماز پڑھنے والے حج کرنے والے حاجی صاحب کہلوانے والے بھی بلا تکلف غیبت سنتے سناتے مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے نظر آتے چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے اس میں عموماً کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی کہ یہ غیبت ہو رہی ہے وہ کہتا ہے میں تو صحیح بات کر رہا ہوں اس بندے میں یہ اہم ہے جبھی تو بات کر رہا ہوں یہ سمجھتا ہی نہیں کہ غیبت ہے کیا جب تک غیبت کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ کیسے ہو جاتی ہے اور پھر اس کے عذابات کیا ہیں آپ کو کوئی کہے جناب سگنل پہ گاڑی نہیں روکو گے تو کوئی بات نہیں آپ کو نہیں بھائی سگنل پہ گاڑی نہیں روکوں گا تو فائن لگ جائے گا اس طرح اتنے سارے یورو پے کرنے لگ جائیں گے اگر پارکنگ صحیح جگہ پر نہیں کروں گا پانچ منٹ زیادہ ہی لگیں گے نا میں توجہ سے اچھی انداز سے گاڑی پارک کر دوں گا ورنہ ٹکٹ لگ جانا ہے جب دنیا کا نقصان سامنے آ جاتا ہے تو ہم تھوڑی تکلیف بھی برداشت کر لیتے ہیں نہیں بھائی تکلیف برداشت کر لو وہ ٹھیک ہے ابھی تھوڑی تکلیف ہے بعد میں جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا تو دنیا میں ہم چیزوں کو ریکٹیفائی کرتے ہیں ہم اصول و ضوابط قانون کو فالو اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں کریں گے تو آگے بڑی تکلیف آ جائے گی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ریئلائز کرانا چاہتا ہوں کہ غیبت کو آرڈینری نہ لیجئے یہ کوئی بہت چھوٹی بات نہیں ہے غیبت کی کیا کیا تباہ کاریاں ہیں غیبت کرنے والے کے لیے کیسے کیسے آزامات کی وہدے ہیں جب تک اس کا ڈیزاسٹر سامنے نہیں ہوگا جب تک اس کا نقصان سامنے نہیں ہوگا اگر آپ کو کوئی کہے جناب یہ کام کرو گے تو آپ کو پندرہ سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا آپ کبھی بھی اس کام کے قریب نہیں جاؤ گے کیوں یار تھوڑی دیر کا کام کر لیا غلطی کر لی پندرہ سال کے لیے جیل میں جانا پڑے گا کوئی کہے جناب آپ نے یہ کام کر لیا آپ کو اٹھا کے فرانس سے باہر بھیج دیا جائے گا آپ وہ کام نہیں کرو گے خود بھی نہیں کرو گے اپنے بچوں کو بھی نہیں کر گے آپ کا بچہ آگ کے قریب جائے گا آپ فوراً اس کو روک لیں گے کیوں وہ آگ اس کا ہاتھ جلا دے گی جب دنیا کے نقصان پر اتنا ہم سوچتے ہیں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ فلاں کام کرنے سے جہنم کی آگ جلا دے گی ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب میں آپ کو مختصرم غیبت کرنے کے کیا کیا عذاب ہیں وہ بتاؤں گا پھر مختصرم غیبت کی کچھ ڈیفینیشن سمجھتے ہیں یہ ہے کیا جس کو ہم غیبت سمجھتے ہیں وہ غیبت ہے یہ شریعت کسی اور کو غیبت کہتی ہے پھر انشاءاللہ چند مثالیں انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے تاکہ آج اگر بیٹھے تو اس گیدرنگ کو فقط گیٹ ٹو چائے پینا ملاقات کرنا ہیلو ہائی کرنا گھر چلے جانا اس کا نام نہ دیں بلکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں آپ نے اپنا وقت دیا ہے تو کچھ سیکھ کر جائیں اور ایک دل کی ایسی بیماری جو ہم میں سے ہر بندے کے کم بیش دل میں آ چکی ہے آج اس بیماری کا علاج کر کے جائیں گے ان تو yeah, yeah, yeah. so میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا یہ نیت کر لے کے ان شاء آج جو سیکھیں گے نا اس پر عمل کریں گے ان yeah, yeah, yeah, yeah. تو پہلے سنتے ہیں کہ غیبت کے عذابات کیا ہے یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے غیبت برے خاتمے کا سبب ہے بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہم yeah. کہتے ہیں, ہماری اتنے سال ہو گئے دعا کر رہا ہوں دعا قبول نہیں ہو رہی ارے یہ آدھی سے کرام اور کتابوں میں موجود ہے کہ غیبت کرنے والا جو کثرت سے کرتا ہوگا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی تو بیماری دل میں لگائے بیٹھا ہوں اور علاج کی تلاش کر رہا ہوں پہلے بیماری تو باہر نکالوں اب غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے ایسے بھی لوگ ملتے نماز پڑھ رہا ہوں دل نہیں لگتا نماز کی نورانیت نہیں ملتی تو حبت کرنے والے کی نماز اور روزے کی نورانیاں چلی جاتی ہیں ریبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اللہ توبہ کرنے کے بعد بھی مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گنا میں گرفتار ہے سود کا گناہ کتنا برا ہے اللہ سے جنگ کہا گیا کہ جو انٹرسٹ کا کاروبار کرتے ہیں اللہ نہ کرے یہاں کوئی موجود ہے یا مدنی چلے کے ناظرین دیکھیں تو انٹرسٹ سود کا لینا دینا یہ اللہ تباہ رقم تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے بعض روایتوں میں یہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ بندہ اپنی ماں سے زنا کرے اور غیبت سود سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے لیکن اس کو بڑا آرڈنری لیا ہوا ہے یہ تو ہماری محفلوں کی انجوائے لگتی ہے ہم جب تک کسی کی حیبت نہ کرے مزہ نہیں آتا فلاں کی فلم چڑھانی ہے فلاں کی برائی بیان کرنی ہے ارے وہ وہ لگڑا وہ اندھا اب ایسی ایسی باتیں ہم کر جاتے ہیں جس کا باز ہو کا تو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن ہماری دس پندرہ بیس منٹ کی بیٹھک کبیرہ گناہوں کا مجموعہ بن جاتی ہے جب پندرہ منٹ پہلے گھر سے چاہتے ہیں نا اس میٹنگ, میٹنگ میں گناہ کم ہوتے ہیں واپس جاتے ہیں تو پورا گناہوں کا ٹوکڑا لے کر واپس جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا آگے سے سخت تر ہے مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے اور اگر غیبت کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبو دار ہو جائے غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے ہے غیبت کرنے والا ہے قبر میں گرفتار ہوگا غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا میرے بھائیو غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا کتنا بڑا گناہ ہے اور افسوس یہ ہے کہ ہماری اکثریت کو اس گناہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں احساس ہی نہیں ہے بھائی جب تک بیماری کا پتہ نہیں ہوگا علاج کب کریں گے ریئلائز ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے حالانکہ آدی سے کرام اور قرآن پاک کی آیات سے یہ ثابت ہے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آہا. کتنا اس کو ناپسند فرماتے ایک بات مجید والے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کہ جب غزبہ کے لیے روانہ ہوتے تو یہ فرماتے کہ ہر دو مالدار کے ساتھ ایک غریب نادار مسلمان ہو جائے تاکہ وہ ان دو مالداروں کی خدمت کرے اور یہ اس کے کھانے پینے کے انتظامات کو سنبھال لیں تو اس طرح ڈسٹریبیوشن آف ورک ہوا کرتا تھا تو ایک بار کیا یہاں حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو دو آدمیوں کے ساتھ کر دیا گیا ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کا کھانا تیار نہ کر سکے اور سو گئے تو انہوں نے ایسا کہا کہ ایسا کرو کھانے کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں چلے جاؤ اور وہاں جو خادم میں متبق ہیں جو کچن کے انچارج ہیں حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس جانا ان کے پاس گئے تو ان کا کھانا نہیں ہے ختم ہو گیا ہے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت اسامہ نے کہا ہے کہ کھانا ختم ہو گیا ہے تو یہ جو دو رفقا تھے نا انہوں نے کہا کہ حضرت عثمہ نے بخل کیا یعنی کنجوسی کی اب ایک جملہ کہا انہوں نے حالانکہ یہ کتنا سخت جملہ کہ جب یہ سب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو مدینے والے آکا علی وسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھانے ہی کھایا آپ کہہ رہے گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں میرے آقا نے فرمایا تم نے غیبت کی ہے اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں شاط فرماتا ہے ترجمہ کنجور ایمان اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا اب سوچیے کتنا برا فیل اور اس کا میرے پیارے اسلامی بھائی جو ہمیں احساس ہی نہیں ہے اب غیبت ہے کیا آپ نے اس کے ڈیزیز تو سن لیے کہ یہ کتنا برا فیل ہے کیسے عذابات ہیں اب ڈیفینیشن بھی سن لیجیے کہ غیبت ہے کیا صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت مفتی احمد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کے کرنے کے طور پر ذکر کرنا یہ غیبت ہے یعنی اس کا کوئی ایسا عیب ہے جو پوشیدہ ہے اب کسی اور کو برائی کرنے کے لیے بتانا یہ غیبت ہے مفسر شہید عقیب الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں بڑی اہم بات ہے یہ غور سے سنیے سچا عیب عیب ہے اس میں اس کو بیان کرنا ہی غیبت کہتے ہیں اور جھوٹے عیب کو بیان کرنا بہتان ہے وہ بھی اس سے بڑا گنا ہو گیا اب یہ پتا کیا چلا غیبت ہوتی سچ ہے جھوٹ ہی ہوتی جھوٹ تو بہتان ہو گیا کسی کے بارے میں آپ نے کہا یہ بندہ یہ غلط کام کرتا ہے اگر یہ واقعی کرتا ہے تو یہ غیبت ہے غیبت ہوتی سچ ہے مگر حرام تو معلوم ہوا کہ ہر سچ حلال نہیں ہوتا بندہ کہتا نا کہ میں سچ بول رہا ہوں ہر سچ حلال نہیں ہے مسلمان کی عزت لے رہا ہے اگر یہ سچ تو یہ سچ بھی حرام ہے خلاصہ یہ کہ غیبت ایک گناہ ہے اور بہتان دو گناہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برائی سے محفوظ فرمائے اب غیبت کی تعریف آپ نے سمجھ لی اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں کچھ مثالیں سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ابھی بھی لوگ کہ آپ میں سے کوئی کہے نہیں جناب میں تو غیبت کرتا ہی نہیں ہوں میں غیبت کے گناہ میں مبتلا نہیں میں تو لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا ہوں غیبت جیسی برائی میں نہیں کرتا میں سچ بات کیا کرتا ہوں اب میں آپ کو چند مثالیں قربان جائیے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے آپ نے مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ اگر مثالیں ہوں گی تو پتا چلے گا کہ غیبت کیوں ہو جاتی ہے اور کس طرح ہو جاتی ہے اب میرے پیارے اسلائی یا تاجر اسلائی بیٹھے ہیں بزنس مین بیٹھے ہیں تو بزنس مین ایک دوسرے کی غیبت کس طرح کر لیتے ہیں پتا بھی نہیں چلتا مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں آپ نے کہا وہ بڑا فراڈی آدمی ہے حالانکہ یہ اس کی ہیبت وہ بھلے فراڈ ہو فراڈ کرتا ہے آپ کو کیا ضرورت ہے ایک دوسرے کو بات کرنے کی ہاں یا یہ ضرور اجازت ہے کچھ موقعوں پر غیبت کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور آ کر کہتا ہے میں نے فلاں آدمی سے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے یا اپنی بہن کا رشتہ کرنا ہے آپ اس کو جانتے ہو تو ذرا بتا دیجیے اب اگر آپ جانتے ہیں کہ اس میں یہ فلاں فلاں برائی ہے تو اسے بتا دیجیے تاکہ وہ اس سے رشتہ کرنے میں احتیاط کرے اسی طرح اگر کوئی شخص آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہے میں فلاں شخص سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں بزنس کرنا چاہتا ہوں پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں یا ادھار دینا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ وہ پیسے واپس نہیں دیتا تو اب آپ اس بندے کو مسلمان کو بچانے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس سے کاروبار مت کرنا اس کا یہ یہ پرابلم ہے یہاں یہ غیبت نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان کی خیر خائی ہے مگر علما یہاں بھی بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ آپ کسی نے آپ کو کہا بھائی یہ بندہ کاروباری ٹھیک ہے آپ اب اس کے گھر کی برائیاں کرنے بیٹھ گئے نہیں نہیں وہ تو جناب اس کے گھر والے بھی ایسے ہیں وہ تو خاندان کا بھی برا ہے وہ جناب یہ بھی برائی کرتا ہے نہیں علماء کہتے آپ سے کاروبار کی بات پوچھیے آپ کاروبار کی بات بتا دیں آپ کو مزید آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس کا بیٹا بھی شرابی ہے اس کی بیٹی معذ اللہ گھر سے بھاگ گئی ارے بھائی کاروبار کرنے آ رشتہ کرنے تھوڑی ہے تو یہاں مسلمان کی عزت کو اس طرح سیکیور کیا گیا ہے کہ جہاں تک اجازت ہے وہاں تک بات کرو لیکن آج تو ہمارا کام ہی ہے ساری اس کی فیملی کی ڈسکس ہم نے کرنی ہے گھر میں بجانا ہے تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے کہ فلاں کے گھر والے کیسے ہیں اچھا اس کے بچے کا یہ پروبلم ہے اس کی بہن کا یہ پروبلم ہے بھائی کیا ضرورت ہے کسی کی بتنے اور جی نہ جانے کتنے گنا کر لیتے ہیں بزنس مین کیا کرتے ہیں بیٹھے ہیں آپس میں ارے وہ تو بڑا فراڈی ہے گاہک پھسانا تو کوئی اس سے کہتے ہیں کا بڑا جادوگر ہے دھوکے باز ہے ارے اسے مال بیچنا نہیں آتا وہ مال کی پہچان نہیں کر پاتا اس کو تو کاروباری کرنا نہیں آتا ارے گاہک تو اس کو الو بنا کے چلے جاتے ہیں یہ ساری باتیں بزنس مین آپس میں بیٹھتے ہیں تو کرتے ہیں پھر کیا وہ بھائی اپنے گاہک کو بوتل پلاتا ہے کولڈ ڈرنک پلاتا ہے اور اس کی کھال اتار رہتا ہے ارے بھائی وہ جو بھی کرے اس کی مرضی آپ جو قیمت کر رہے ہیں مزید کیا کہتے ہیں جھوٹ بہت بولتا ہے ارے وہ وہ تو ٹوپیاں پہناتا ہے حرام کماتا ہے بڑا مطلب ہے بہت مہنگا مال بیچتا ہے ارے اس نے اس نے تو دو نمبر مال رکھا ہوا ہے وہ نقلی کو اصلی بنا کر بیچتا ہے اس نے تو میری روزی پر بھی لات مار دی ہے میرے گاہکوں کو میرے خلاف برکاتا ہے ٹیکس کی چوری کرتا ہے پولیس کو بتا دیتا ہے بجلی کی چوری کرتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں بھائی سوچیے آپ آپ دونوں نے بیٹھ کر دو بھائی بیٹھے یا چار بیٹھے یہ چند باتیں کر لی اس کا آپ نے کوئی نقصان نہیں کیا آپ نے اپنا نقصان کر دیا آپ کو میں ایک سوال کرتا ہوں سارا دن جاب کرنے والے بھی ہوں گے یہاں پر کاروبار کرنے والے بھی ہوں گے سارا دن آپ نے جاب کیا کچھ ارننگ کی پچیس یورو کمائے پچاس یورو کمائے سو یورو کمائے پانچ سو یورو کمائے شام کو محنت تھکے آرے گھر آئے اور آپ کو کوئی کہ ایسا کرو بھائی جب آپ پورے دن میں کمایا ہے نا اس کا پارسل بناؤ اور فلا آدمی کو بھیج دو جس کو آپ پسند بھی نہیں کرتے کیونکہ بندہ نارملی گیمت اس کی کرتا ہے جس کو لائک نہیں کرتا جس کی جو بڑا پسند آتا ہے اس کی غیبت تو نہیں کرتا نا جو پسند نہیں آتا یا کسی وجہ سے اس کے کوئی پرابلم ہوتا ہے اس کی بت کرتا ہے آپ بولو کہ عجیبات نہیں ہو یار سارا دن کام میں نے کیا کوشش میں نے کی آٹھ گھنٹے جاب کی سردی کے اندر گیا گرمی کے اندر گیا سارے دن میں جو کمایا اس کو بھیج دوں پارسل بنا کے پیکٹ بنا کے نہیں بھائی میں نہیں دوں گا ہم پتہ غیبت میں کیا کرتے ہیں ریبت میں یہی کرتے ہیں کہ اپنی نیکیاں ہم ریبت جس کی کرتے ہیں اس کو بھیج دیتے ہیں پارسل بن کے ہماری سارے دن کی بلکہ پتہ نہیں کتنی نیکیاں ہم غیبت کرتے چلے جاتے ہیں علماء کے بارے میں آتا ہے جب کسی ان کو پتا چلتا نا کہ فلاں بندے نے آپ کی غیبت کی ہے تو آپ اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں بھائی آپ کی مہربانی آپ نے ہماری غیبت کی اپنی نیکیاں آپ نے ہمارے ناما امال میں ٹرانسفر کر دی اب یہ کیسا بے وقوف ہے شخص کہ ایک تو سے نیکیاں ہوتی نہیں اور اگر چھوٹی موٹی نیکیاں ہو گئیں تو ہمت کر کر کے حیبت کرنے والے کے نام امل میں نیکیاں لکھوا رہے ہو آپ تو, تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہے بھائی تو خدارا خود بھی حبت سے بچیے اپنے گھر والوں کو بھی حبت سے بچائیے آپ جو جاب کرتے ہیں وہ اپنے سیٹ کی جیبت کس طرح کرتے ہیں امیر سنت اس کی بھی مثال دیتے ہیں اور میرے سیٹ صاحب اب دو چار بیٹھیں گے نا آپس میں امپلائی جاب کرنے والے رات کو بیٹھے کہیں گپ شپ کر رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کیسا کر بھائی کام وام میرے سیٹ صاحب بہت سخت ہیں بڑا سٹرکٹ ہے بہت کھینچ کے رکھتا ہے ارے بھائی تمہاری اس سے بات کرنے سے تمہارا سیٹ تو آرم نہیں ہو جائے گا سیٹ کی کر دیا آپ نے آگے کیا بولتے ہیں کام لیتے وقت منٹ منٹ کا حساب رکھتا ہے پیسے دیتے وقت موت آتی ہے ارے بھائی اس کو بتانے سے پیسے ٹائم پہ مل جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے اپنے سیٹ کی قیمت کر دی پھر کیا بولتے ہیں کسی کی مجبوری کا خیال نہیں رکھتا خود تو آرام سے دیکھا رہتا ہے ہمیں بولتا ہے فلاں فلا کام کرو بھائی آپ ہیبت کرو گے تو آپ سے نرمی نہیں کرے گا کام پھر بھی کرانا اس نے آپ نے ب... جس سیٹ نے آپ کو تکلیف دی ہے آپ نے اس کے آپ نے رات کو اس کے اپنے ساری نیکیوں کا پارسل بنایا اور اس کو بھیج دیا کمال کے آدمی ہے تو غیبت ایسا بے وقوفانہ عمل ہے اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب یہ امیر علیہ سنت نے اپنی ایک بڑی پیاری کتاب غیبت کی تباہ کاریاں میں ہمیں اٹھارہ سو اپروکسیمٹلی ہنڈریڈ ایگزامپل دیکھی ہے کہ کی بھائی, بھائی بیٹی کی, کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم بچوں کی قیمت کرتے ہیں آپ کہیں گے کہ بچے کی باپ قیمت کیسے کرے گا جی ہم کرتے ہیں بیٹھے ہیں. بس وہ بیٹا بڑا شرارتی ہے وہ بڑا تنگ کر رہا ہے وہ بڑا بدتمیز ہو گیا ہے ارے بھائی جس کو بتا رہے وہ تمیز تھوڑی سکھا دے گا تمہارے بیٹے کو جا کے کیوں اپنے بیٹے کی غیبت کر رہے ہو اچھا بیٹے جب ملیں گے آپس میں نوجوان وہ ابو بڑے سختے ہیں بون ڈانٹتے ہیں بڑا تنگ کیا ہوا ہے باپ نے ارے بھائی اپنے دوست سے کیوں اپنے باپ کی غیبت کر رہے ہو ایسا لگتا ہی ہماری اچھا بتائیے کیا وجہ ہے روایتوں میں آتا ہے کہ غیبت کے اندر خجور جیسی مٹھاس ہے اور شراب جیسا سرور ہے یہ شیطان کا ایسا وار ہے کہ اس میں بڑا مزہ آتا ہے بندہ گھنٹے بیٹھا باز رت لیتا اس میں ہماری اسلامی بہن اگر چینل پر لامی بہنیں سنیں تو خدا را آپ اپنی اپنی مجلسوں کو درست کیجیے ورنہ آپ تو جہاں بیٹھتی ہو گھنٹہ بیٹھو تو گھنٹے میں بتانے ہزاروں کی بتیں اور آپ بھی اپنے گھر والوں کو سمجھائیں اور یہ کیسے سمجھائیں دیکھیے ہمیں جب میں نے کہا نا شروع میں آپ نے اپنے بچے کو آگ میں نہیں جانے دیا تھا آپ کا بچہ جب چھوٹا تھا تو سردی میں باہر نکلتا تھا تو آپ سویٹر پہناتے تھے بخار ہو جاتا تھا تو آپ اسے ہاسپٹل لے جاتے ہو بچہ بیمار نہ ہو جاتا بچہ آگ میں جا رہا ہے تو کیوں نہیں بچا رہے بیوی آگ میں جا رہی ہے کیوں نہیں بچا رہے ہمارا یہ فارمنٹ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی تعلیم کریں گے ہمارے اگر دسترخان پر بیٹھ کر ہماری ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ہماری فیملی گیدرنگ میں اگر قیمتیں ہو رہی ہیں تو ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ لوگوں کو روکیں گے آپ دیکھیں اسی ایسے مرض کے خلاف اسی لیے تو اعلان جنگ بلند کیا گیا مدنی چینل پر آ کر ہمارے نگران شورا نے ہمارے ابیر امی، علیہ سنت نے اس مرض کو دنیا میں اجاگر کیا اور اس کی وجہ سے خاندان تباہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے محبتیں کم ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آخرت ہی کے عذاب کا یہ موجب ہے دنیا میں اس کی کتنی آفت ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبتیں ختم ہو گئی حیمتیں کر کر کے ہم نے اپنے دل بھی کالے کر لی اور دل میں دھوریاں بھی پیدا کر لی تو اسی لیے مدبی چینل پر اس کے خلاف جنگ کا اعلان ہے آپ بھی آج پیرس میں موجود ہے فرانس میں آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ غیبت کے خلاف جنگ مل کر اعلان کریں غیبت کے خلاف جنگ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے غیبت سننی بھی نہیں ہے غیبت کرنی بھی نہیں ہے چھان لو آپ اور اس کو سیکھنا پڑے گا ابھی میرے پاس چونکہ ہم ایک مختصر وقت کے لیے جمع ہوئے ہیں میں ساری باتیں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن یہ کتاب عیدت کی تباہ کاری جس سے میں نے کچھ درد دینے کی کوشش کی. یہ مکتبت المدینہ پر موجود ہے اگر وہاں نہیں ملتی تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے ڈبلو ڈبلو آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پڑھیں اس کو خود پڑھیں بلکہ زئے نصیب اللہ کرے ہم سب اس بات کا اہتمام کریں کہ یہ درد شروع کر دیں اپنے گھر میں روزانہ کھانے سے پہلے پانچ منٹ سات منٹ آپ نے یہ کتاب لی اپنے بچوں کو بٹھایا اپنے گھر والوں کو بٹھایا اور اس کتاب سے درس دیں بتائیں ان کو روز کی تھوڑی تھوڑی مثالیں سمجھائیں کہ دیکھو یہ بھی غیبت ہو جاتی ہے یہ بھی غیبت ہو جاتی ہے تو اس طرح انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر سے یہ گناہ کبیرہ دور ہو جائے گا تو نیت کرتے ان شاء اب یہ ایک دل کی بیماری ہے صرف یہ ایک بات نہ کر سکا اس طرح بہتان بدگمانی ریاکاری تکبر حسد کتنی دل کے اندر ہم بیماریاں پالے بیٹھے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں ہم جب دنیا کی بیماریوں کے بارے میں جانتے ہیں ہمیں یہ دل کی باطنی بیماریوں کے بارے میں بھی جاننا ہوگا تکبر کیسی برائی ہے میرے آکا فرماتے جس کا مفہوم ہے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا رائے کا دانا ہوتا ہے اتنا یہ مثال کیسی دی اب تکبر ہے کیا یہی یہ نہیں پتا میں تو کہتا ہوں میں تکبر تھوڑی کرتا ہوں بڑا عاجزی کا پیکر ہوں اب میں جو تکبر کی مثالیں دوں گا جس طرح ریبت کی مثالیں دی ہیں تو پتا چلے گا میں تو بہت بڑا تکبر بنا بیٹھا ہوں مجھے ہی نہیں میں تکبر کرتا ہوں مسئلہ یہ کہ ہم نے اپنے اپنے طور پہ ڈیفینشن بنائی ہوئی ہے کہ تکبر اس کو کہتے ہیں اس کو تھوڑی کہتے ہیں ریبت اس کو کہتے ہیں اس کو تھوڑی کہتے ہیں آج سنا آپ نے حدیث بات میں کہ سچی بات ہی ہوتی ہے جھوٹا تو بوتا نہیں ہو جاتا ہے آج تک لوگ یہی کہتے تھے نہیں جناب جیبت تھوڑی کر رہا ہوں سچ بول رہا ہوں وہ ہے اس میں بات میرے آخا نے فرمایا وہی جیبت ہے تو جو ہم سمجھ رہے تھے وہ غلط سمجھ رہتے ڈیفینےشن نہیں کچھ اور ہے ہم سمجھ رہے تھے یہ روڈ جائے گا پیرس کی طرف بعد میں پندرہ کلو میٹر کے بعد پہ چلے روک تو غلط پکڑ لیا روک تو یہ والا تھا تو اگر آپ اپنی مرضی سے چلے جاتے تو پیرس تو نہیں پہنچتے جب تک صحیح روڈ نہیں پکڑیں گے جب تک صحیح مطلب نہیں لیں گے اپنی منزل پہ نہیں پہنچیں گے تو جب تک صحیح معلومات حاصل نہیں کریں گے کہ یہ ہے کیا یہ گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے جب تک آپ صحیح طریقے سے اسے بچ نہیں پائیں گے تو یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے کہ دنیا بھر کے علوم سیکھ لیے دنیا بھر کی نالج حاصل کر لی لیکن جو علم دین ہے جو فرض علم ہے ہم پر سیکھنا خدا رہا اس کو سیکھیے خود بھی ان گناہوں سے بچیے انہیں گھر والوں کو بھی بچائیے اور یہ دعوت اسلامی نے اب آپ کے لیے آسان کر دیا ہے دنیا میں جہاں کہیں ہیں آپ مدنی چینل ایک ایسا الیکٹرانک ٹیچر ہے جو آپ کے گھر میں آ کر آپ کو فری آف کاسٹ آپ کی آپ کے گھر والوں کی تربیت کر رہا ہے تو نیت کیجئے کہ روزانہ خود بھی مدنی چینل دیکھیں گے اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں گے اور دوسروں کو دیکھنے کی دعوت بھی دیں گے انشاءاللہ yeah. اور مزید سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے شہر با شہر گاؤں ب گاؤں ملک ب ملک سفر کرتے ہیں آج دعوت اسلامی کم و بیش دنیا کے ڈیڑھ سو ممالک میں پہنچ چکی ہے یہ کیسے پہنچی الحمدللہ مدنی کافلوں نے سفر کیا اس وقت جرمنی سے الحمدللہ للہ یو کے سے بلجیم سے اس طرح اٹلی سے پاکستان سے مدل لگی اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں یہ مدنی کافلے ہی تو ہیں جو دنیا بھر میں جا جا کر لوگوں کو نیتی کی دعوت دے رہے ہیں تو آئیے ہمارا ساتھ دیجیے آپ بھی ہمت کیجیے سفر اختیار کیجیے اب آپ کہیں گے جناب ہم کاروباری لوگ ہیں ہم بزنس مین ہیں ٹائم کہاں سے نکالیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں دنیا کے لیے جب اتنا وقت دیا ہے اب کچھ وقت اپنی آخرت کے لیے دیجیے اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں علم دین جو نہیں سیکھ سکے چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال عمر ہو گئی تو ہم نے ابھی تک کئی باتیں نہیں سیکھی ہیں میں سوال نہیں کروں گا لیکن آپ کو چوٹ کرنے کے لیے پوچھتا ہوں ہمیں شاید کئی لوگوں کو یہ جو فرینچ لینگویج ہے وہ آپ کو آتی ہوگی کئی لوگ فرینچ پڑھ بھی سکتے ہوں گے کئی یہاں پر ایسے ہوں گے جو یہاں کے को اینڈ ریگولیشن کو اچھی طرح جانتے ہوں گے کئی یہاں کے ڈاکیومینٹیشن کو پڑھ لیتے ہوں گے میں ان سب اہل ایم لوگ جو کہلاتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کیا قرآن تجویز سے پڑھ لیتے ہیں آپ کے بچے بڑی اچھی فرینچ بولتے ہیں آپ کے بچے رب کا ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا پھر ٹھیک ہے بھائی آپ بڑے ویل ایجوکیٹڈ ویل مینرڈ اور زمانے میں بڑا مقام ہے آپ کا آپ کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں لیکن یہ بتائیے عزت والے شخص جب ناپاک ہو جاتے ہیں تو پاک کیسے ہوا جاتا ہے اس کا شرعی طریقہ پتا ہے غسل کے کتنے فرائض ہیں کیا ہمیں یہ معلوم ہے میں کسی سے سوال نہیں کر رہا اپنے اپنے طور پر خود یہاں موجود بھی سوچ سوچ لیں جو بدری ضلعے کے ناظرین مسلمان ہیں بالغ ہے نماز پڑھنا ضروری ہے مگر نماز سے پہلے وضو وزو پھیر ہے وضو کے کتنے فرائض ہیں آپ کو پتا ہے کتنے واجبات ہیں یہ معلوم ہے پھر نماز کے شرائط نماز کے فرائض کیا یہ ہمیں معلوم ہے کپڑا ناپاک ہو جائے پراپر پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم میں سے کتنے کو معلوم ہے ایسی بہت ساری معلومات ہیں جو ہمیں نہیں معلوم دنیا کی ہر چیز معلوم ہے ارے مسلمان کے لیے یہ چیزیں ضروری تھی جیسے آج نیمت کی بات ہوئی کتوں کو معلوم تھا کہ جیبت بیسکلی کیا ہے اور کیا یوں ہیت ہو جاتی ہے کہ پانچ منٹ بات کی اور پندرہ سیبتیں کر لی اور ایسا گناہ قبیلہ کر لیا کہ سب سے پہلے وہ جہنم میں جائے گا تو ہمیں ریئلائز کرنا ہوگا کہ ہم بہت دور رہ گئے ہم نے علم سے بہت دور زندگی گزار دی تو خدا را اب دیر آئے درست آئے جب جاگے ہوا سویرا تو آج نیت کریں کہ انشاءاللہ علم دین سیکھیں چاہے کتنی عمر ہو گئی آپ کی کوئی بات نہیں انسان کتنی بھی عمر ہو جائے وہ علم دین سیکھ سکتا ہے کچھ بڑی عمر کے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب اب بہت بڑی عمر ہو گئی اب نہیں سیکھ سکتے نہیں ایک سائنٹیفکلی ریسرچ ہے کہ انسان کے دماغ میں اپروکسیمیٹلی ٹین بلین سیلز ہوتے ہیں دس سیلز ہوتے ہیں اور انسان ساری زندگی میں اگر سیکھتا رہے علم حاصل کرتا رہے تو پانچ فیصد اسے استعمال کرتا ہے پچانوے فیصد دماغ خالی رہتا ہے اور ساٹھ سال کی عمر تک پہ پہ پہنچتے پہنچتے فقت تین پرسینٹ سیلس جو ہے وہ اس کے ڈسٹروئے ہوتے ہیں یعنی اس کے دماغ میں کیپیبلٹی ہے اب یہ بندہ خود ہی سوچتا ہے میں یوز نہیں کر سکتا تبھی تو میرے پیارے اسٹحمل علما بن جاتے ہیں لوگ مفتیاں کرام بن جاتے ہیں بڑی بڑی اجادیں کر لیتے کیسے کر لیتے ان کے پاس بھی اتنا ہی دماغ ہے بڑا کوئی ایکسٹرا ہارڈ ڈرائیو لگا کے نہیں آتے وہ لیکن وہ اپنے دماغ کو یوز کرتے ہیں تو آپ علم دین سیکھنے کی کوشش کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سیکھنے والوں کو عطا فرما دیتا ہے تو آپ کیسے سیکھیں گے مدنی قافلوں کے ذریعے تو نیت کریں انشاءاللہ ہر مہینے تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کو غیبت کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرما آلی آلی آلی اور علم دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرما آلی آلی آلی آلی آمین بجاندی صلی اللہ تعالی و